الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة شعرہ کی 105 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی اور موجودہ جو آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہم نے شروع کی تھیں ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے پیچھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس سے ماقبل حضرت موسا علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ بھی آپ نے سماعت فرمایا تو اس میں اللہ تعالی نے شاخ فرمایا کہ اذ قول الحم اقوہ نو لا تتقون پیچھے بات یہ تھی پچھلی آیت میں ایک سو آیت میں کہ قبط قوم نو المرسلیم کہ جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو تو انکار تو انہوں نے حضرت نو علیہ السلام کا کیا تھا لیکن جمع کا سوا اس سے لایا گیا کہ ایک رسول کا انکار دراصل تمام رسولوں کا انکار ہے اس لیے کہ ہر رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک ہی پیغام توحید لے کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس ایک کی عبادت کرو اسے اپنا معبود حقیقی تسلیم کرو اور جب اللہ تعالیٰ کو معبود مان لیا جائے اسے اپنا رب تسلیم کر لیا جائے تو پھر جتنی باتیں وہ ہمیں حکم فرمائے جتنے احکام ہم پر نازل فرمائے ان سب کو ماننا بھی لازم ہو جاتا ہے گویا کہ اقرار توحید کا تقاضہ یہ ہوتا ہے یا اللہ تعالی کی ربوبیت کا اقرار کر لینے کا تقاضہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں بھی مانی جائیں جو وہ عقائد ہمیں بیان فرما رہا ہے ان عقائد کو تسلیم کیا جائے جو احکام شرعیہ عملیہ وہ بیان فرمائے یعنی ایسے احکام شرعیہ کی جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے انہیں اختیار کیا جائے ان کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کیا جائے تو اس لیے اگر چونکہ تمام رسول یہ ایک ہی پیغام لے کر آتے ہیں تو ایک رسول کا انکار دراصل یا ایک رسول کی تعلیمات کا انکار دراصل ان تمام رسولوں کی تعلیمات کا انکار ہے اس لیے بعض اوقات ایک قوم نے اگر ایک رسول کو جھٹلایا تو اس قوم کے طرف تمام رسولوں کے جھٹلانے کی نسبت کر دی جاتی ہے لہذا اللہ نے ایک آیت میں یہ فرمایا کہ کرزبت قوم نوح المرسلین جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو اور پھر یہ موجودہ آیت کہ از قول لحم اقوہ ناتقن جبکہ کہا ان کے لیے اقوام ان کے بھائی نے ویسے تو مراد لفظ ترجمہ خو ہے لیکن مراد یہاں پہ ہم قوم ہے جبکہ کہا ان کے لیے ان کے ہم قوم نوح نے اللہ تب کیا تم نہیں ڈرتے ہو یعنی اللہ تبارک کا وطالہ سے خوف نہیں رکھتے ہو آخرت کے عذاب سے نہیں ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ کی گرج سے نہیں ڈرتے ہو ان لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لئے اللہ کا بھیجا ہوا امانت دار ہوں یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور امانت دار ہوں امین ہوں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اور یہ عقلی طور پر بھی عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ جب کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا جاتا ہے اور ایک اہم کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے تو جو کام اس کے سپرد کیا جاتا ہے وہ کام اس شخص میں خوبیوں یا صفات کے لحاظ سے جن جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے وہ سب اس میں موجود ہوتی ہیں مثلاً اگر آپ ایک شخص کو بھیج رہے ہیں جو امانتیں لے کے جا رہا ہے تو اس کا امین ہونا خیالات سے پاک و صاف ہونا متقی پرہزگار ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اس پر اعتماد کریں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی رسول بنا کر بھیجتا ہے پہلے وہ قوم کے درمیان کچھ عرصے رہنے کے بعد اپنے عمل اور اپنے کردار کی پاکیزگی کو ثابت کر دیتا ہے تاکہ جب وہ تبلیغ دین فرمائے اور یہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے اتمام حجت کے لیے کہ جب وہ تبلیغ شروع کرے تو کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ ہو کہ ہم نے پہلے تم میں خیانت دیکھی تھی تم تو غلط بیانی کرتے رہے ہو لہذا یہ بھی تمہاری غلط بیانی ہوگی اس میں بھی تم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوگے ایسا نہیں ہوتا بلکہ انہیں اتنا پاکیزہ ایک اچھے کردار کا حامل اخلاق رضیلا سے پاک و صاف اور جتنے بھی اوسافی جمیلہ ہیں ان سے متصف کیا جاتا ہے تاکہ کسی کو بھی اعتراض کی گنجائش نہ رہے کہ ہم نے آپ نے پہلے یہ خرابی دیکھی اس لیے ہم آپ کی تعاعت نہیں کر رہے آپ تو پہلے ماد اللہ جھوٹ بولتے تھے آپ کیسے سچ بول رہے ہیں ہم کیسے اس کا یقین کر لیں نہیں وہ سچ بھی بولتے ہیں امین ہوتے ہیں امانت دار ہوتے ہیں تمام برے اخلاق سے محفوظ رہتے ہیں اب جب وہ تبلیغ فرماتے ہیں تو کسی کو صرف قلبی بغز تکبر غرور کے علاوہ اور کوئی سبب ایسا نظر نہیں آتا کہ جس کی بنا پر وہ انکار کر سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال تک پہلے اپنے عمل اور کردار کو دکھایا کیونکہ یہ اس دین اسلام قیامت تک کے لیے زندہ رہنا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف جو کسی کے لئے آئیڈیل بن سکتی تھی اس زمانے میں اس دور میں اور جو بے عیب آپ کی زندگی دکھانی تھی اس کی مدت بھی بہت زیادہ رکھی چالیس سال تک پھر آپ نے اعلان نبوت فرمایا اسی طریقے سے ہر رسول کا یہ معاملہ تھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پہلے اچھا کردار دکھایا پھر اللہ کے حکم سے تبلیغ دین شروع فرمائی اور یہ بھی آپ رسولوں کا طریقہ دیکھیں گے جیسے نوح علیہ السلام کا طریقہ کہ پہلے آپ نے اپنے اوساح بیان کیے کہ میں اللہ کا رسول بھیجا ہوا ہوں امین ہوں امانت دار ہوں اس میں مراد خدا خاص کا اپنی کوئی تعریف کرنا نہیں ہے کوئی تعریف پہلو ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ سامنے والوں سے ان کے قلبی یا ذہنی لحاظ سے ایک اقرار کروانا ہوتا ہے کہ تم مجھے امین تسلیم کرتے ہو اس میں کوئی شبہ تو نہیں تو چاہے وہ زبان سے نہ چاہے ان کے دل تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ واقعی امین بھی رہے ہیں اور کوئی آپ نے خیانت بھی نہیں کی ہے کوئی ایسی بے مروتی کی بات بھی نہیں کی ہے یہ اصل میں اقرار کروانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ اب جب کوئی بات آگے یعنی اللہ کا بیگام مثلا پہنچایا جائے تو ان کی جو ایک فطرت سلیمہ رکھتا ہے ایک صحیح ذہن رکھتا ہے اس کے لیے کوئی مجال انکار نہ ہو کہ جب وہ پہلے تسلیم کر چکا ہے کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک ہیں حق ہیں سچ کہتے ہیں تو آپ کس چیز وزے, کس وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو اب یہ, یہ اتمام حجت کے لیے ہوتا تاکہ انہیں میدان معاشر میں جا کر کوئی ہیلا نہ ملے کوئی بہانہ نہ ملے وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اچانک شخص نے آ کے تبلیغ دین کا کہا تھا تو ہم اسے جانتے نہیں تھے پہچانتے نہیں تھے اس کا عمل و کردار ہمارے سامنے نہیں تھا تو ہم کیسے تاک کر لیتے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اکثر ایسے ہوا کہ رسولوں کو ان کے ہم قوم میں ہی یعنی ہم قوم رسول کا انتخاب فرمایا ہم قوم شخص کا انتخاب کیا اس کو ان کے درمیان رکھا تو اس کے عمل و کردار کو امن و کردار کی پاکیزگی ان پر منکشف فرمائی اس کے بعد پھر اعلان نبوت اور باقاعدہ تبلیغ کا حکم دیا تو لہذا ان کے لیے کوئی اب انکار کی گنجائش نہیں رہتی ہے لہذا میدان معاشر میں کوئی ہیلا بہانہ بھی نہیں کر سکتے بالکل یہی طریقہ اگر آپ نے سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ چالیس سال تک عمل پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت کے لیے آپ ایک پہاڑی پر تشریف لے گئے سفا کے بارے میں کہا جاتا ہے صفحہ پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے تمام اہل قرائش کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے تو ان سب نے کہا کہ ہاں بالکل ہم تصدیق کریں گے اس لیے کہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں سچے بھی ہیں امانتدار بھی ہیں تو آپ ضرور کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے ہم اس کا یقین رکھتے ہیں پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اقرار کے کروانے کے بعد اپنا اعلان نبوت فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو بتوں کی عبادت نہ کرو اب ان کا انکار کرنا انادن تھا جسے ابو لہب نے پھر اناد کیا کہ معذ اللہ عنادن کہا کہ تم ہمیں آبا اجداد کے دین سے دور کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ اب ایک مطلب جہالت کا مظاہرہ ہے ایک عقل کے استعمال سے ہٹ کر ایک عمل دکھایا انہوں نے جو کہ غلط تھی تھی کوتاہی تھی اور کوئی بھی اس کو عقل سلیم رکھنے والا درست قرار نہیں دے سکتا تو یہ اصل میں اللہ تبارکہ وطالعہ کی طرف سے پہلے کچھ ایسے اسباب و ذرائع مقرر کر دیے جاتے ہیں مہیہ کر دیے جاتے ہیں کہ جس کے بعد یقیناً انکار نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد راہ فرار اختیار نہیں کی جانی چاہیے لیکن کفار نے کی اور یہی ان کے لیے گرشت کا سبب بنی اس میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہُوا ایک رسول ہوں امانت دار ہوں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ بوقت ضرورت اپنے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ برا نہیں ہوتا ویسے مطلب بلا ضرورت اپنی تعریفات کرنا اور اپنے کارنامے بیان کرنا کہ ہم نے تو اتنے عمرے کیے ہیں اتنے حج کیے ہیں میں اتنے داروں میں پیسے دیتا ہوں میں نے اتنی بیواؤں کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ ایک بری صفت ہے لیکن اگر ضرورت شرعیہ متحقق ہو جائے کسی مقام پر اپنے فضائل و مناقب کا بیان دین کی تقویت کے لیے اللہ تعالی تعلیمات کو سامنے والوں تک پہنچانے کے لیے ان کے ذہن کو مائل کرنے کے لیے ہو تو پھر اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے میں حرج نہیں لہذا یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے کہ آپ نے کیوں اپنے تعریف اپنے منہ سے کی کیونکہ یہاں ضرورت شرعیہ متحق تھی آگے شاہ فرمایا فتق و عطیون پس تم اللہ تبارہ کو وطالیہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو میرا حکم مانو کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں لہذا اب میرا اللہ سے ڈرو اور میرا حکم و میری اطاعت کرو وما اسم علیہ من اجرن اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ دین پر کسی اجر کا ان اجریا الب المین میرا اجر تو صرف اور صرف تمام جہانوں کے رب پر آ آ رب کے ذمہ کرم پر ہے وہ مجھے اس کا عجر عطا فرمائے گا یہ ایک تمیدی کلام تھا جو سامنے والے کے ذہن کو شکوک و شبہات سے پاک صاف کرنے کے لیے تھا آپ نے ایر نبوت فرمایا کہ میری اطاعت کرو اب شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید یہ اب نگرانوں کے اس میں گورنمنٹ چاہتے ہیں حکومت چاہتے ہیں منصب چاہتے ہیں ہمیں اپنے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں شاید کوئی نفسانی خواہشات ہوں لیکن اس پہ فوراً آپ نے کوئی وضاحت فرمائی کہ نہیں میرا کوئی مقصد دنیاوی مال و اسباب حاصل کرنا نہیں ہے میرا ادر و ثواب تو اللہ علیہ ہی عطا فرمائے گا چنانچہ میرا مقصود صرف اور صرف میں اللہ کی طرف مائل کرنا ہے اس یہ نقطہ حاصل ہوتا ہے کہ دینی شخص جو ہے جو عالم دین ہو یا کوئی متقی مطلب مفتی ہو متقی پرزگار شخص سے کوئی بابا کہنا چاہتا ہے اور اس میں گمان اس کو یہ ہو کہ سامنے میری اس بات کو سن کر کچھ منفی اثر بھی مرتب کر سکتے ہیں کوئی نگیٹو سوچ بھی ان کی بدھ سکتی ہے یہ بارے میں بدگمان ہو سکتے ہیں تو پہلے وہ ایسا کلام کر لے تاکہ وہ سامنے والوں کے ذہن بدگمانی سے محفوظ ہو جائے اور پھر وہ مطلب ترغیب دیں بہت اچھا ہے مثال کے طور پہ جیسے کوئی شخص کسی ادارے کے لیے چندر لگ رہا ہے کہ بھئی دیکھیں وہ فلاں ادارہ ہے اس میں بچے پڑھتے ہیں تو آپ اس کے لیے چندہ دیجئے ایڈ دیجئے تاکہ وہاں نظام اچھا چلے اب سرد اگر اگر وہ یہ بھی کہہ دے کہ دیکھیں اس میں میرا کوئی ذاتی لالچ نہیں ہے وہ پیسہ ادارے میں جائے گا ادارے والے کام کریں گے تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور بہتر ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو صاف کرے کہ میں میرا کوئی ایسا ذاتی لالچ نہیں ہے میں تو دین کی تبلیغ چاہتا ہوں دین کی ترویج اور ترقی چاہتا ہوں یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے تو ہمیا حضرت نور علیہ السلام نے بھی اور آگے بھی آئے گا کہ حضرت حود علیہ السلام نے بھی جملے جملے فرمائے تاکہ قوم کا ذہن اس سے ایک دم اس شخص سے باہر نکل آئے کہ یہ اصل میں کوئی دنیاوی منصب نہیں چاہتے ہمیں اپنے ماتحت کر کے کوئی سرداری کی ان کی تمنا نہیں ہے بلکہ واقعی ایک مخلصانہ کوشش ہے کہ ہم اللہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنائیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں تو جب آدمی سامنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ اخلاص سے کوئی کام کر رہا ہے کوئی جب لالچ نہیں ہے تو پھر تو پھر اس وجہ سے بھی کوئی راہ فرار نہیں نظر آتی ہے یا فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ ایسا نہیں رہتا کہ وہ بھاگ جائے مثلاً اگر یہ شبہ پڑ جاتا کہ بھائی یہ اپنی سرداری چلتے ہیں تو یہ ایک ازر معقول ہو سکتا ہے کہ بھائی تم تو دنیاوی منصب چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ہم تمہاری تا بھول نہیں کرتے یہ ایک ہیلا ہو سکتا تھا ایک ہو سکتا تھا تو اس کی راہ بھی کاٹ دی گئی کہ نہیں میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا ہوں کوئی مزدوری نہیں کوئی نظرانہ نہیں کوئی مطلب میں پلاٹ نہیں چاہتا ہوں کوئی مکان نہیں چاہتا ہوں میری آخر خدمت کرو میری یہ تمنا نہیں ہے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے تم اطاعت کی طرف مائل اللہ سے ڈرو میرا حکم مانو جو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورنیہ لے کر آیا ہوں اس میں تم میری اطاعت کرو تو لیکن یہاں جمن بات اثر کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی جسے پی حضرات ہوتے ہیں شیخ ہوتے ہیں یا کوئی عالم دین ہیں اگر کوئی شخص خود ان کی خدمت کرے اور وہ مطلب لالچ تمنا نہیں رکھتے ہیں یا کسی سے ایسا قبول نہیں کہتے نہیں ہے کہ مجھے دیا جائے خود کوئی آکے کے ان کی خدمت میں نگرانہ پیش کرتا ہے کوئی ان کی خدمت کرے تو اس طرح ہوتا اور یہ بہت ہی بہتر ہے کہ صحابہ کرام رام رضوان کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کرتے تھے تحائف لے کر آتے تھے اس کو ہبا کہا جاتا تھا اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمایا کرتے تھے باقاعدہ لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی اکثر عادت یہی تھی کہ آپ تحفہ لینے کے بعد جواباً بھی کچھ تحفہ دے لیا کرتے تھے اور اس میں بڑی اچھی حکمت ہوتی ہے کہ ایک بات تو یہ کہ جب آدمی کسی سے کچھ لیتا ہے تو اس کے احسان تلے دب جاتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کی طرف زیادہ میلان ہو جائے اس کی برائیوں کے نشاندہی نہ کی جائے اس کی گرفت نہ کی جائے اسے مطلب کچھ مزید سہولیات دی جائیں جسے مماً ہوتا ہے تو یہ اگر جواباً تحفہ دے دیا جائے تو پھر وہ قلب جو ہے کسی کے احسان تلے مرعوب ہو کر یا دب کر اس قسم کے کوئی غلط ایسا رویہ اختیار نہیں کرے گا کہ جس سے دوسرے احساسات سے کمتری کا شکار ہوں تو یہ نبی کریم دے دیا کرتے تھے پھر دوسرا یہ کہ وہی بدگمانی سے محفوظ آدمی رہتا ہے کہ اگر ہر طرف سے لیتا ہی رہے دیتا ہوا نظر نہ آئے تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ بیٹھ کے وصول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً بھی تحفہ دیا کرتے تھے تاکہ سب پہ واضح ہو جائے کہ نبی کریم کوئی لالچ نہیں رکھتے ہیں مال کا کیونکہ وہ تو سب کے ذہن میں تھا لیکن منافقین جو تھے وہ ان باتوں کو بہت زیادہ مطلب یہ کہ وہ نقطہ تلاش کرتے تھے معاذ اللہ کو مل جائے اور ہم اسے لوگوں میں عام کر کے بدگمانیاں عام کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جواباً تحفہ دے دیا کرتے تھے تو اس قسم کے تمام فطریں دب جایا کرتے تھے بہتر عادت ہے ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے تو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر کسی نیک شخص کو کسی عالم دین وغیرہ کو کوئی تحفہ وغیرہ دے رہا ہو تو ہمیں اس پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے اور فوراً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو جی رسول جو تھے وہ تو کچھ نہیں لیتے تھے منع کر دیا کرتے تھے اور یہ لیتے ہیں تو رسولوں نے بھی منع نہیں کیا انہوں نے تو اپنی تبلیغ پر ایک باقاعدہ اجرت کو منع کیا ہے تو نے بھی منع نہیں کیا اجرت کو منع کیا ہے کہ ہم اس پر کوئی اجرت تم سے نہیں لیتے ہیں کوئی ہمارا مقصود تما ہمیں کچھ بھی نہیں ہے ہم اللہ کی رضا کی خاص تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کی تماہ کے بغیر اگر کسی نے کچھ دیا تو پھر انہوں نے اس کو قبول بھی کر لیا لالچ کے بغیر اس کو لیا اور پھر اس کا بدلہ بھی ان کو دیا توفے طاہر کی شکل میں روعوں کی شکل میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا یہ بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے ان ہم اس واقعے کو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں وہ آخر ان الحمدللہ رب ربی